جنہوں نے انسانیت کے قوائے عملیہ کو شل کر کے رکھ دیا اس لیے کہ جب کائنات کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ اس کا وجود نہر فریب نگاہ یا مایا شراب یا ہے تو اس میں نہ کوئی جام باقی رہے گی اور نہ انسان فطرت کی قوتوں کو مسفر کر کے اپنے مقام کو بلند کرنے کی سوچے گا اقوام عالم حکمت فلاطونی کے اس خام آورسم نے مدہوش تھی کہ قرآن آیا اور اس نے سور اسرافیل کی سہایتہ ریزیوں کے ساتھ یہ انقلاب آفری اعلان کیا کہ غلط خدا نے سلسلہ کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ فی الحقیقت موجود ہے یہ ایک ریالٹی ہے اور بل مقصد پیدا کی گئی ہے اس حقیقت کو حتمی طور پر واضح کرنے کے لیے دوسری جگہ کہا کہ وما خلط ن سما اوا ول ارد و ما ہم نے اس سلسلہ کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا یہ فریب نگاہ نہیں یہ مایا نہیں سراب نہیں ہلکا دام خیال نہیں بے مقصد نہیں بے ورض و غائب نہیں زالے کا زند الزینہ کفرو جو ایسا خیال کرتے ہیں وہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں وہ حقائق سے انکار کرتے ہیں اور محض زنوں کے سے کام دیتے ہیں یہ تو اس افلاتونی باطل نظریہ کی علمی حیثیت ہے جہاں تک عملی دنیا کا تعلق ہے کائنات کو مایا اور سراب قرار دینے والوں کی سی و عمل کی کھیتیاں جھلس پر رہ جاتی ہیں اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ قبیل الزین کفر من النار اس طرح قرآن نے اخلا سے مدھوش انسان کو جھنجھوڑا اور کہا کہ وہ سخر القُم وافر سماوات و معافر ارد جمی یمین ہو کائنات کی پستیوں اور گلندیوں میں جو کچھ ہے خدا نے اسے تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا ہے اٹھو اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے لیے ایک نئی دنیا کی تشکیل کر قرآن کا یہ اعلان عظیم ایک نعرہ نہیں بجلی کا کڑکا تھا جس نے انسانی ذہن کی کھڑکیاں کھول دیں اور جس قوم نے سب سے پہلے اس کے مطابق عمل کیا وہ چاندی سال کے عرصے میں نہ صرف کیسر و کسرا کی دولت و سربت کی مالک بن گئی بلکہ اس نے جہانِ تمدنوں تہذیب نے ایک ایسے نئے کلچر کا اضافہ کیا اور اس کے اوپر زندگی کی عمارت کو استوار کیا کہ جو دنیا قدیم اور جہان ناؤ کے درمیان حد فاصل بن کر کھڑی ہے قرآن نے اس طرح ترسم فلاتونی کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیر کر رکھ دیں لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد <تصفح> یہ طرسماتی افسانہ تصوف کا مقدس لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے قلب و نظر پر چھا گیا تصور کا سالہ لٹریچر اسی افسانہ افلاطون کی سہر آفرین اور فریب انگیز تشریحات کا مرقب ہے جسے تمثیلات اور تشریحات کے حسین اور رنگین اطلسی غلافوں میں لپیٹ کر باعث دل فریبی عالم بنایا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی قوم جو دنیا کے ہر باطل نظام پر بر کے خاطف بند کر گری تھی اپنی روٹی بلکہ ہستی تک کے لیے باطل نظاموں کی دست نگر اور خدا فراموش ایوانوں کے آسنا افتادہ ہو رہی ہے یہی تھا وہ اپنا جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا افسوس ہے کہ اقبال کے یشعار اور ان کا کلام بیشتر فارسی زبان میں ہے اور ہمارے ہاں تو اب صورت یہ ہے کہ ہماری نئی نسل فارسی تو ایک طرف رہی اب وہ اردو کی بھی نہیں سمجھتی اور اس میں ان کی غلطی نہیں ہے ہم نے ہی ان کا نصاب تعلیم ایسا رکھا کہ وہ تو اردو بھی نہیں سمجھتی اور اب تو آگے قدم بڑھ رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اگلے بچے اور بچیاں پنجابی بھی نہیں سمجھتے ہیں یہ واقع ہے کہ ٹھیٹ پنجابی اگر بولی جائے تو وہ اسے بھی نہیں سمجھ سکتے پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس نئی نسل کو کتنا گونگا بنا دیا ہے بےچاروں لیکن بہرحال اقبال کے اشار کو تو میں سند میں ضرور پیش کروں گا کہ انہوں نے افلاتون کے اس کرسم کی دھجیاں بکھیر دی وہ کہتے ہیں کہ راہ دے دیرینا افلاطوں حکیم اتنے بڑے مفکر کو راہب کہہ دینا اقبال کی نگہ درح... دور رسی یہ چیز کہہ سکتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید فلسفے کی دنیا میں پہلی مرتبہ اس شخص کو راہب کر کے پکارا گیا ہے اور اقبال ہی پکار سکتا تھا کہ جس کی آنکھوں میں قرآن کا سرما تھا راہب دیرینا افلا تم حکیم از گرو ہے گو سندان کریم ڈاکٹر صاحب نے پچھلی کنونشن میں یہ فرمایا تھا کہ طلوع اسلام نے جو قرآنی فکر دی ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس سے پیشتر جن شخصیتوں کو ہم بڑے بڑے تناور شاہ بلود کے درخت سمجھا کرتے تھے وہ اب ہمارے سامنے بونے بن کے نظر آتے تھے قرآن کرتا یہ ہے عزیزان مان اخلاطون جیسا فلاسفر مفکر اڑھائی ہزار سال سے وہ تمام اقوام عالم کی ذہنی اعصاب کے اوپر مسلط چلا آ رہا ہے قرآن کریم جو نگاہ دیتا ہے اس نگاہ کا حامل مرد مومن اسے راہب دہریلا کہتا ہے اسے از گرو ہے قدیم قرار دیتا ہے برتخ الحائے ما فرما رواس جام خواب آورو گیتی رباس اقبال کا اعزاز یہ ہے ایسی جامعہ ترکیبات لاتا ہے خواب آورو گیتی رباس گوشت فندے در لباس آدمس اور آگے ہے حکم ہو بر جانِ صوفی محکم کا دنیا جسے آج تک مفکر اور فلاسفر مان رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فکر اور تصوف ایک دوسرے کی ضد ہے اور یہ آپ صوفیہ کو دیکھیے تو یہ فکر اور عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے ہیں اور یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا تصور فکر افلاطونی کر ہی نے منت ہے حکم او بر جان صوفی موہ کا مس اور یہی ہے وہ تصوف جسے حضرت علامہ نے اپنی شور آفات نظم ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس کی گہری سازش قرار دیا ہے اور اس کی زبان سے کہلوایا ہے کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سباب یہی ہے نا فکر افلاتونی جہان بے سب خیر میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سباب ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر اور جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیا اور اسی لیے اگلیس نے اپنے چیلوں چاٹوں سے وہ کہا تھا جو دو تین دن سے آپ وہ سنتے آئے ہیں کہ راج اس کا یہ ہے اس قوم کا کہ اس میں قرآن کہیں نہ آ جائے تصوف کی اپیون چھٹنے نہ پائے ان سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکرے صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے <تصفح> دنیائے فکر کا ایک اور افسانہ ہے جس کا عنوان ہے انسانی فطرت یعنی ہیومن نیچر پھر آپ مسکرا دیں گے کہ ایسی مسلمہ حقیقت کو بھی یہ افسانہ کہہ رہا ہے یہی تو قرآن کا اعجاز ہے عزیزان مان کہ جن افسانوں کو اس سے پیشتر کسی نے افسانہ نہیں کہا تھا قرآن نے آ کے یہ بتایا کہ وہ, افسان، وہ حقیقتیں نہیں ہیں افسانے ہیں یہ افسانہ ہے ہیومن نیچر یہ افسانہ بھی اس قدر قدیم اور عالمگیر ہے کہ دنیا کا کوئی مکتب فکر یا گوشائے مذہب ایسا نہیں جو انسانی فطرت کو نہ مانتا فطرت کسی شے کی اس خصوصیت یا خصوصیات کے مجموعے کو کہتے ہیں بیسک کیریکٹرسٹک کو کہتے ہیں جو ناقابل تغیر ہوں با الفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ کوئی شے اپنی فطرت بدل نہیں سکتی وہ مجبور ہوتی ہے صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہوتی آگ کی فطرت ہے کہ وہ حرارت پہنچائے پانی کی فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے شیر کی فطرت درندگی ہے یہ فطرت ہر شے کے اندر موجود ہوتی ہے تعلیم و تربیت کے ذریعے خارج سے اس کے اندر داخل نہیں کی جاتی یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو مثلاً بکری کو آ کر یہ بتائے کہ تم پر گوشت حرام کیا گیا ہے اور نباتات حلال نہ ہی ان میں سے کسی قسم کا معاوضہ ہو سکتا ہے سینکڑوں انسانوں کو ڈس کر ہلاک کر دیتا ہے لیکن اس پر نہ انسانوں کی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے نہ خدا کی عدالت اسے مجرم قرار دیتی ہے یہ اشیاء کائنات کی حالت ہے لیکن ذہن انسانی کی عجوبہ پسندی نے یہ افسانہ تراشا کہ انسان کی بھی ایک فطرت ہے اور اس افسانے نے ایسی یہ اختیار کر لی کہ اسے ہر زمانہ ہر ملک اور ہر قوم میں ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کر ہے گی۔ اگرچہ یہ کوئی بھی متعین نہ کر سکا کہ انسانی فطرت ہے کیا قرآن آیا اور اس نے کہا کہ انسانی فطرت کا تصور بھی زین انسانی کا تراشیدہ ہے جسے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں انسان کی ایک طبی زندگی یا فزیکل لائف ہے اور ہر حیوان کی طرح اس کی اس زندگی کے کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو دو بنیادی شقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی تحفظ خیش سیلف پریزرویشن اور بقائے نسل سیلف ریپروڈکشن یہ تقاضے حیوانی جبلت یعنی اینیمل انسٹنگ سے متعلق ہیں انہیں انسانی فطرت نہیں کہا جا سکتا حیوانی انسٹنکٹ سے یہ متعلق ہیں انسانی فطرت نہیں ہے تبھی زندگی کے علاوہ اور اس سے بلند انسان کی انسانی زندگی ہے یہ زندگی کس طرح بسر کی جائے نہ اس کا علم انسان کے اندر ہے اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کسی خاص نہج پر زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے اس لیے اس زمن میں بھی اس کی فطرت کوئی نہیں اس کے لیے اسے خارج سے رہنمائی ملتی ہے جسے وحی خداوندی کہا جاتا ہے یہ رہنمائی دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے اسے اسے اس کے اختیار و ارادے پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ چاہے تو اسے قبول کر لے اور چاہے اس سے انکار کر دے کلین حق کو مم رب کم قمان شاہ افلیوم ومان ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا سو جس کا جیچا ہے اسے تسلیم کر لے اور جس کا جیچا ہے اس سے انکار کر دے یوں قرآن نے انسان کو اشیاء فطر سے ممتاز کر کے جو ایک خاص روش پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں صاحب اختیار اور ارادہ ہستی قرار دے دیا اور اس طرح اس کا مقام کہیں بلند کر دیا یوں یہ جہانیں آب و گل سے ابھر کر خدا کی, خدا کی بنیادی صفت یعنی زی اختیار و ارادہ ہونے میں بہد بشریت شریک ہو کر حدود فراموش ممکنات کا حامل بن گیا قرآن نے انسان کو یہ مقام عطا کیا لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمانوں نے بھی فطرت انسانی کے فرسودہ تصور کو اپنا لیا اور جیسا کہ مذہب کی دنیا میں ہوتا ہے اسے اپنے عقیدے کا جز بنا لیا اتنا ہی نہیں یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے تو میں کہا گیا تھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا مسلمانوں نے یہ تصور وہاں سے مستعار لیا اور یہ عقیدہ ودا کر لیا کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا گویا خدا کی بھی ایک فطرت ہے خدا قادر مطلق صاحب اختیار و ارادہ اور اس کی ایک فطرت ہے جو بدل نہیں سکتی اور اس کے بعد کہا کہ اسلام دین فطرت ہے یہ الفاظ آپ ہر محراب و ممبر سے سنیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی متعین وفوم کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا ان الفاظ کی حیثیت اسمان سم میں تو تم و, و اباؤ کم سے زیادہ کچھ نظر نہیں آئے گی یعنی چند نام ہیں جو انہوں نے خود یا ان کے اصلاف میں وضع کر لیے اور کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارہ نہ کی کہ ان کا مفہوم کیا ہے آپ بہت زیادہ زور دیں گے تو کہا جائے گا کہ اگر کسی انسانی بچے کو خارجی اثرات سے متاثر نہ ہونے دیا جائے تو وہ بڑا ہو کر جس نہج کی زندگی بسر کرے گا وہ اسلام کے مطابق ہوگی اور اسے اس کی فطرت کہا جائے گا اور وہی فطرت اللہ ہوگی کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر نے اس کا تجربہ کیا تھا کہ اگر انسانی بچے کو خارجی ماحول سے غیر متأثر رکھا جائے تو اس کی افتاد زندگی کس قسم کی ہوگی اس نے یہ تجربہ کیا تھا چنانچہ اس کے لئے اس نے ایک بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی کسی جنگل میں بھیج دیا جہاں اس کی حفاظت اور پرورش کا انتظام کر دیا جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ یکسر جنگلی جانور تھا اکبر کے اس تجربہ کا تو یقینی طور پر علم نہیں چند سال ادھر کا ذکر ہے کہ ہندوستان میں ایک انسانی بچہ جنگل میں پایا گیا تھا اسے یو پی کے ایک اسپتال میں رکھا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ وہ انسانی اتوار و عادات سیکھ جائے لیکن اس میں کامیابی نہ ہو سکی اور وہ بالاخر حیوانوں کی سی زندگی جی کر حیوانوں کی سی موت مار گیا یہ ہے برادران عزیز انسان کی فطرت معلوم کرنے کے تجربات کا ماحصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں فطرت مجبور کی ہوتی ہے صاحب اختیار کی نہیں ہوتی اور انسان صاحب اختیار ہے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں جنہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکتا ہے اسے خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کا کس طرح استعمال کرے اگر یہ انہیں اس رہنمائی کے مطابق استعمال کرے تو اس کا نتیجہ انفرادی خوشگواریاں اور اجتماعی سرفرازیاں ہوگا اسے اسلام کہا جاتا ہے اگر یہ اس کے خلاف جائے گا تو اس کا نتیجہ وہ جہنمی زندگی ہوگا جس میں اس وقت ساری دنیا مبتلا ہے اسے کفر کا محاصل کہا جائے گا چھٹا افسانہ اس افسانے نے کہ انسان کی ایک فطرت ہے ایک اور افسانے کو جنم دیا اور وہ یہ کہ انسان کے اندر ایک ایسی شے بھی ہے جو حق مطلق اور باطل مطلق یعنی ایبسلیوٹ رائٹ اینڈ ایبسلیوٹ رانگ یعنی غلط اور صحیح جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکتی ہے اسے انسانی ضمیر یا کانشنس کہا جاتا ہے ضمیر کا افسانہ بھی عالمگیر صداقت کی حیثیت اختیار کر گیا اور دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ رہی جس کے ہاں اس کا تصور موجود نہ ہو کہیں اسے دل کی آواز کہہ کر پکارا کیا کہیں اندرونی روشنی کہا گیا غلط روش پر چلنے والوں کے متعلق کہا گیا کہ ان کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے صحیح نہج پر اختیار کرنے والوں کے متعلق کہا کہ ان کا قلب زندہ یا دل بیدار ہے قرآن آیا اور اس نے اس افسانے کی حقیقت کو بھی بے نقاب کر کے رکھ دیا اس نے کہا کہ حیوانات کے اندر تو اس قسم کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیں کہ ان کے لیے کون سی روش حیات بخش ہے اور کون سی ہلاکت آفری مرغی کے چوزوں کو انڈے سے باہر نکلتے ہی اس کا علم ہوتا ہے کہ ان کی آفیت خشکی پر رہنے میں ہے اور بطخ کے بچوں کو سورج کی روشنی دیکھنے کے ساتھ ہی اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی صحیح نشو و نما پانی میں ہوگی اسے حوانی جبلت یا انسٹنگ کہا جاتا ہے لیکن انسان کے اندر کوئی قوت ایسی نہیں جس سے وہ غلط اور صحیح میں امتیاز کر سکے اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ یدعل انسان و بے شرد و اہو بالخیر و انسان و عجولہ انسان اپنی ہلاکت سامانیوں کو بھی اس طرح آوازیں دے دے کر بلاتا ہے جس طرح اسے اپنی منفت بخشیوں کو بلانا چاہیے اس لیے کہ یہ بے حد جلد بازوا کیا ہوا ہے اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر جھٹ سے اپنے لیے ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور اتنا بھی نہیں سوچتا کہ وہ اس کے لئے تباہی کا موجب ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے وحی کی رہنمائی کا محتاج ہے اگر یہ تمیز اس کے اندر موجود ہوتی تو اس کے لیے وہی کے سلسلہ رشد و ہدایت کی ضرورت ہی نہ پڑتی انسان دنیا میں سادہ لو لے کر آتا ہے اس کے بعد وہ جس قسم کے ماحول میں پرورش پاتا ہے اس سے اس کی سیرت مرتب ہوتی چلی جاتی ہے جن باتوں کو اس معاشرے میں مایوب سمجھا جاتا ہے وہ بھی انہیں مایوب سمجھتا ہے جنہیں وہ معاشرہ مستحصل قرار دیتا ہے وہ انہیں اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے معاشرہ کے یہی اثرات ہیں جنہیں ضمیر کہہ کر پکارا جاتا ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں ضمیر کیا ہے سوسائٹی انٹرنلائزڈ بڑی اچھی اصطلاح ایک جینی بچہ گوشت سے اسی قدر نفرت کرتا ہے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اس کے تصور سے اسے متلی ہو جاتی ہے اس کے برکس ایک مسلمان بچہ ہڈی مزے لے لے کر چوستا ہے اسی بھی راہ پر قرآن نے کہا کہ کوئی بات میں اس لیے حق یا رائٹ نہیں کرا پا سکتی کہ ایک شخص نہایت داری سے اسے حق سمجھتا ہے نہ ہی کوئی شاید اس لیے باطل سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک شخص اسے غلط سمجھتا ہے انسان از خود متلک حق اور متلک باطل انٹرینسک رائٹ اینڈ رونگ میں تمیز نہیں کر سکتا اس کے لیے اسے ایک خارجی معیار آبجیکٹو اسٹینڈرڈ کی ضرورت ہے اور وہ خدا کی وہی ہے جو اب قرآن کے اندر محفوظ ہے قرآن نے اس افسانے کو یوں بے نقاب کیا لیکن مسلمانوں نے اس مسترد کردہ نظریہ کو پھر سے اٹھایا اور اپنے حریم قلب میں محفوظ رکھ لیا چنانچہ اب ان کے ہاں بھی زمیر کی آواز کے الفاظ بلا غل و غش بولے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ اس نظریہ کے مطابق خارج یعنی خدا کی طرف سے دہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی حق و باطل کے لیے قول فیصل ضمیر کی آواز نہیں خدا کی کتاب ہے ضمیر کی آواز ہر انسان کی الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن خدا کی کتاب کا فیصلہ تمام انسانوں کے لیے ایک ہی ہوگا انسانی ضمیر انسانی ضمیر صرف اس بات پر ملامت کرے گا جسے وہ مایوب سمجھتا ہے لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جس بات کو ایک فرد کا ضمیر غلط یا معیوب نہ سمجھے وہ صحیح ہو اگر کسی کام کے صحیح ہونے کی صنعت اس کام کے کرنے والے کی ضمیر کی آواز قرار دی جائے تو دنیا میں کوئی شخص مجرم قرار ہی نہ پائے ایک ڈاکو ایک قاتل ایک راہزن ایک ٹھگ اپنے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کام کرتے ہیں اور جب دنیا یا عدالت انہیں مجرم قرار دیتی ہے تو وہ انہیں متعن قرار دیتے ہیں اور اپنے دل میں مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط کام نہیں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور عقل ہلاچو ان کے برسر حق ہونے کے لیے ہزار دلیلیں ہزار جسٹیفکیٹری ریزن مہیا کر دیتی ہے برادران عزیز کون سا سرمایہ دار ایسا ہے جس کا ضمیر اسے اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ وہ ہزاروں مزدوروں کی محنت کا ماحول اپنے گھر کیوں لے جاتا ہے کون سا مرد ایسا ہے جس کا قلب اسے اس پر متعون کرتا ہے کہ وہ عورت پر حکومت کیوں کرتا ہے رفاقت کی زندگی کیوں بسر نہیں کرتا یاد رکھیں یاد رکھیے صحیح راستے پر وہی چل سکتا جائے جو اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں بلکہ وہی کی آواز کو حق آواز سمجھے ہم نے زمیر کے افسانے کو اس لیے سینے سے لگا رکھا ہے کہ ہم اپنی من مانی کر سکیں اور خدا کی کتاب کو اپنے معاملات میں حکم تسلیم نہ کریں چھٹا افسانہ عیسائیت نے اس افسانے کو جنم دیا کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ ساتھ لیے پیدا ہوتا ہے اور اس بوجھ کو اپنے سر سے اتار دینا اس کے بس کی بات نہیں اس سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ انسان بے بس اور مجبور ہے ہندوؤں نے اس تصور میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور یونانی فکر سے تناسخ کا عقیدہ مستعار لیتے ہوئے یاد رکھیے یہ ہندو دھرم جو ہے ان کے ہاں اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ تو بھانمتی نے کنبہ جوڑا ہوا ہے کہیں کی اینڈ اور کہیں کا روڑا کچھ ایرانیوں سے لیا کچھ یونانیوں سے لیا وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ آنکھ نرگس کی دہن غنچے کا حیرت میری ان کی تصویر میں پوچھے کوئی ان کا کیا ہے ان کے ہاں اپنی کوئی شے نہیں ہے بڑا محکم فلسفہ بڑی بنیاد ان کی تناسخ کے مسئلے آواگاہ کے چکر کی اوپر ہے اور یہ انہوں نے یونان سے حکیم فائدہ گورو سے لیا ہوا ہے مستعار اور اسی طرح سے عزیز من زندگی رہی تو اگلے کنونشن میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ اب کے تو تم نے یہ بتایا ہے نا کہ ہندو کیا ہے ذرا اگلے کنونشن میں یہ بتانا کہ ہندوؤں کا مذہب کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز ہوگی بہرحال انہوں نے یونانی فکر سے تناسب کا عقیدہ مستعار لیتے ہوئے کہا کہ ہر انسانی بچہ اپنے پچھلے جنم کے گناہوں کی علائش, کے سا... علائش کو ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اس لیے اس پر جس قدر مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے سابقہ جنم کے کرموں کی پاداش میں ہوتی ہیں یعنی وہ کرم جن کا اسے کچھ علم و احساس نہیں ہوتا اس سے یہ نظریہ وجود میں آیا کہ انسان کے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ پہلے سے مقرر شدہ ہوتا ہے اور اسے بدلنے پر یہ قادر نہیں اسے قسمت تقدیر پری یا فیٹلزم کا عقیدہ کہتے ہیں یہ عقیدہ مذہب کے دنیا کی دنیا تک معدود نہ رہا بلکہ دنیائے فکر کو بھی اس نے اچھا خاصا متأثر کیا چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے فلسفرز اس کے میت ہو گئے اور رفتہ رفتہ یہ بھی مسلمات میں شمار ہونے لگا قرآن آیا اور اس نے اس افسانے کی حقیقت کو بھی بے ناکام کر دیا اس نے کہا کہ انسان دنیا میں ایک سادہ لاہ لے کر آتا ہے جس پر وہ اپنی تقدیر خود اپنے قلم سے دکھتا ہے اس پر جو مصیبت بھی آتی ہے خود اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ نقطہ بڑا ہی قابل غور ہے عزیزہ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ تمہارا مستقبل پہلے سے متعین اور مرتب نہیں ہوتا بلکہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل تشکیل و تعمیر کرتے ہو قرآن کریم ایک جامع اصطلاح استعمال کرتا ہے اور وہ اصطلاح ہے ما قدمت اے دیا کم جو کچھ تمہارے ہاتھ پہلے سے بھیج دیتے ہیں وہی تمہارے مستقبل کی تشکیل کرتا ہے یہ ظاہر ہے کہ انسان کا عمل پہلے سرزد ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بعد میں برامد ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہر نتیجہ جو تمہارے سامنے آتا ہے وہ پیدا کردہ ہوتا ہے تمہارے اس عمل کا جو تم نے اس سے پہلے کیا پہلے کیا ہو سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی پچھلے جنم میں کیا ہو قرآن کسی پچھلے جنم کو تسلیم نہیں کرتا اس سے مراد ہے وہ عمل جو اس زندگی میں پہلے کیا گیا ہے یہ اصطلاح بڑی واضح ہے اور اس بات عقیدے کی بڑی شد و مت سے تردید کرتی ہے جس کی روح سے سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو جو کچھ پیش آتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور اس میں کس کے اختیار و ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا چنانچہ وہ کہتا ہے کہ فقیف عزا اصابت ہوں مصیبت ہوں بماغ ایدی جب ان پر ان کے ان امال کی وجہ سے جو یہ پہلے کر چکے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی اس مضمون کی قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں لیکن اس وقت میں ان میں سے صرف ایک پر اتفاق کرتا ہوں جیسا کہ میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا مستقبل اس کا فیوچر پہلے سے طے شدہ ہے یا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے جیسا جی چاہے متشکل کر سکتا ہے سوال یہ ہے جواب اس کا سورہ حشر میں کہا گیا کہ یازین امن لغد ود جماعت تومنین تمہیں چاہیے کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے رہو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے آج کیا کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں اس سے زیادہ وضاحت سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہر انسان اپنا مستقبل خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا غور سے سنی عزیزہ من بڑا مقدس یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ کفر اور شرک ہے سورہ نام میں ہے سیقول اللہ زینہ اشرق لو شاہ اللہ وا ولا آباؤ ان مشرقین سے پوچھو تو یہ فوراً کہہ دیں گے کہ واہ ہم اپنے اس سیل کے ذمہ دار خود تھوڑے ہیں اگر خدا کو ایسا منظور ہوتا تو ہم یا ہمارے اباؤ اجداد کبھی مشرقانہ طرز عمل اختیار نہ کرتے یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا پرانے کریم میں اس مضمون کی کئی ایک اور آیات ہیں برادران عزیز ان آیات سے واضح ہے واضح رہے کہ میرا ایک خطاب تھا ایک کنونشن میں خدا کی مرضی یا تقدیر کا عقیدہ میں نے اس میں تفصیل سے سارے قرآن کریم کی آیات کو سامنے لا کر یہ بتایا تھا کہ جن آیات سے غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مجبور واقع ہوا ہے وہ آیات صحیح طور پر نہیں سمجھی جاتی پرانے کریم سے اگر ان کی وضاحت مانگی جائے تو وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور بات تو یہ ہے کہ یہ سارا مقافات عمل کا سیدھا یہ ساری جزا و سزا یہ سارے کا سارا حشر و نشر یہ سب اس پہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہے اگر یہ مشین کی طرح مجبور ہے محض ہے تو پھر اس کو سزا کا ہے کہ اور اس کی جزا ہے کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے سانپ اگر ڈس کر کسی کو مار دیتا ہے ہلاک کرتا ہے تو دنیاوی عدالت تو ایک طرف رہی خدا کی عدالت بھی اس پر مواوضہ نہیں کرتی کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے اور اگر انسان بھی مجبور ہوتا ہے تو اس کے قتل کو جرم قرار دے کر اس کو سزا یہاں بھی دی جاتی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اور خدا کہتا ہے کہ ہم اسے جہنم میں بھی بھیجیں گے اس لیے ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے کس طرح اس باطل نظریہ کی تردید کی کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے یا انسان کا مستقبل پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے یہ اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا بالفاظ دیگر قرآن کریم نے عقیدہ تقدیر کی دھجیاں بخیر کر رکھ دی اسی کا نتیجہ تھے کہ جس قوم نے اپنی نگاہ میں یہ تبدیلی پیدا کر دی تھی اس نے نہ صرف اپنی تقدیر کو سوارا بلکہ زمانے کی تقدیروں کا رخ موڑ دیا لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھنے اور اپنا مستقبل آپ تعمیر کرنے کے لیے مسلسل جہاد اور تہم تگوتاذ کی ضرورت ہوتی ہے جب انسان سمجھ لے کہ وہ اپنے ہر فیصلہ اور عمل کا ذمہ دار آپ ہے تو اسے ایک قدم اٹھانے سے پیشتر دس مرتبہ سوچنا پڑتا ہے اور جب اسے اس کا علم ہو کہ وہ صرف, صرف اسی کا مستحق ہے جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہو تو اس کی زندگی جوئے شیرو شیشی تیشہ ہو سنگے گراہ کی فرہادیت کا مرکب ہوتی ہے لیکن کام چور سہلنگار تان انسان دوسروں کی کمائی پر عیش اڑانے والے اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے سر تھوپنے کے عادی اور محنتی نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے کی زحمت بھی برداشت نہ کرنے کے خو اور انسان اس قدر مسلسل صحیح عمل کی زندگی کو کیسے دوبارہ کرتے اس لیے ان کی سوچی سمجھی تدبیر یہ تھی کہ جس نظریے میں ان کی تاناسانیاں چھین لی ہیں اس نظریے کو بدل کر پھر سے اسی افسانہ کوہم کا احیاء کر دیا جائے اور اس عقیدے کو حقیقت قرار دے دیا جائے کہ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے تدبیر ہوئی نا ہاں چنان جی انہوں نے یہ کیا اور ایسی سادگی اور قرکاری سے کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ تبدیلی کیسے ہو گئی ان کی یہ تدبیر کس قدر محکم اور دور رس تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم نے ایمان کے پانچ اجزاء بتائے تھے یعنی اللہ ملائے کا کتب رسل اور آخرت پر ایمان لیکن اب ان اجزائے ایمان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا اور مسلمان ہونے کی یہ شرط قرار پا گئی کہ وہ یہ کہے کہ آمن تو ہے وہ ملائکتے ہی وہ قطب ہی و ہی ہی, ہی من اللہ ہے تو اعلیٰ بادل یعنی تقدیر کا وہ باطل عقیدہ جسے قرآن نے مٹایا تھا اب مسلمانوں کا جزب ایمان بن گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اقبال کے الفاظ میں عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا آٹھ نا سال آپ سوچتے ہوں گے کہ دین میں اتنی بڑی بنیادی تبدیلی کا جسے میں نے ابھی ابھی تقدیر کی افسانے کے عنوان سے بیان کیا ہے بلاخر جذبہ محرکہ کیا ہے بڑی دلچسپ چیز ہے تاریخ کے طالب علم کے لیے اس جذبہ محرکہ کا سراغ پا لینا چند مشکل نہیں یہ سراغ اسے ایک اور افسانے میں ملے گا جس کے بغیر یہ پلاٹ مکمل نہیں ہو سکتے تھے اسے ذرا غور سے سنی خدا نے انسان کو پیدا کیا تو جس ساز و سامان پر اس کی زندگی کا انحصار تھا اسے بھی اس کے ساتھ بلکہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے از خود فراہم کر دیا یہ سامان کیا تھا ہوا پانی روشنی حرارت اور خوراک جس کے ذخیرے زمین میں مدفون تھا. اس نے یہ سامان زیس از خود فراہم کر دیا اور انسانوں سے کہہ دیا کہ یہ تمام ری حیات کے لیے مشترکہ سامان زندگی ہے اگر کسی نے اس پر ایسے بند لگا دیے جس سے دوسرے انسان اس سے محروم رہ گئے تو اس سے بڑا ظالم غاصب اور نو انسان کا دشمن کوئی اور نہیں ہوگا چنانچہ جب انسان اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے جسے قرآن نے آدم کی جنت عرضی سے تعبیر کیا ہے تو سامان زیست سب کی مشترک کا متاح تھا اس میں میری اور تیری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وکلا منہا رغدن ہے سو جسے جس وقت اور جہاں بھی بھوک لگتی وہ سیر ہو کر کھا لیتا لیکن اس میں ایک شرط ضروری تھی انسان کو ہوا روشنی حرارت اور پانی تو بلا محنت و مشقت مل جاتا تھا لیکن زمین سے خوراک نکالنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی جو لوگ محنت سے جی چنانا چاہتے تھے وہ ہر وقت اسی فکر میں غلط پیچا رہتے کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ انہیں بغیر محنت کیے سامان زیست ملتا رہے کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک تدبیر ڈھونڈ نکالی اور وہ یہ کہ انہوں نے زمین پر لکیریں کھینچ کر کہہ دیا کہ یہ میری ہے یہ دن انسانیت کی تاریخ میں انتہائی بد نصیبی اور سیاہ بختی کا دن تھا اس سے ابن آدم اس جنت عرضی سے معروم ہو گیا جس میں اسے سامانِ زیست کے لیے اسی کا دست نگر اور محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا اب صورت یہ تھی کہ سال بھر محنت کوئی کرتا اور اس کی محنت کا ماحصل وہ لے جاتا جس نے خدا کی مفت ادا کردہ زمین پر اپنی ملکیت کی لکیر کھینچ کی تھی اسی میری اور تیری سے ان تمام فسادات کے فاٹک کھول گئے جن سے یہ زمین یہنمزار بن گئی اب ہر مستبد صاحب قوت انا ربکم کو کا اعلان کر کے دوسروں کو اپنا محتاج اور محکوم بنانے لگ گیا اور ظاہر ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج اور محکوم بن جائے تو شرف و مجد انسانیت افسانہ بن کر رہ جاتی ہے سرکشمہ ہائے رزق پر ذاتی ملکیت کا یہ باطل افسانہ سبیوں سے ایک مسلمہ کی اثیت سے چلا آ رہا تھا کہ قرآن کریم نے آ کر یہ زلزلہ انگیز اعلان کیا کہ للہ معافل سماوات و مافل عرب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے اور کسی کا یہ دعویٰ کہ وسائل رزق اس کی ذاتی ملکیت ہے دوسرا خدا بن جانا ہے اس لیے اس نے پورے نوائن، پوری نو انسان کو مخاطب کر کے کہا فلاح کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے کھلی چھو، چھوڑ دو سوا السائل ہر حاجت مند کے لیے یکساں طور پر کھلی اس اعلان عظیم نے دنیا انسانیت میں ایک ایسا ولول انگیز انقلاب برپا کر دیا جس کی نظیر آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی تھی اس نے بادل کے اس نظام کوہن کی بنیادوں تک کو اکھیڑ دیا جو صدیوں سے آساب انسانیت پر مسلط چلا آ رہا تھا اور انسانی تمدن کی عمارت کو نئی بنیادوں پر استوار کر دیا اس کا جو نتیجہ مرتب ہوا اسے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجت الواع کے دن ان حقیقت شاہ مختصر لیکن نہایت جامع الفاظ میں بیان فرما دیا کہ حضور نے فرمایا سنیے آخری حج کے دن آخری ارشاد اس نظام ربوبیت کے قیام اور مشکل کے بعد فرمایا کہ زمانہ آج پھر پھر آ کر پھر اسی نقطے پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے اسے تخلیق ارض و سما کے وقت ٹھہرایا تھا عظیم اعلان ہے یعنی اس نقطے پر جہاں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کیفیت یہ تھی کہ جس شخص کو جہاں بھوک لگتی شیر ہو کر کھانے کو مل جاتا اور کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہتا ظاہر ہے کہ یہ نظام ان لوگوں پر سخت شاق گزرتا تھا جو دوسروں کی محنت پر ایش کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی فریب انگیز تدبیریں شروع کی اور آہستہ آہستہ اسی فرعونی اور قانونی نظام سرمایہ داری کو پھر سے انسانی معیشت بنا دیا اس کے لیے اس افسانے کی اگلی کڑی ملازہ فرمائی ہے یہ کیسے ہو گیا آپ یقیناً متعجب ہوں گے کہ دوسروں کی کمائی کو لوٹنے والا گروہ ہمیشہ چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے اور جن کی محنت لوٹی جاتی ہے وہ 99 فیصد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ انسانوں کی اس قدر اکثریت اس پر مند ہو گئی کہ دوسرے ان کی محنت کا محاصل لوٹ کر لے جائیں اور پھر انہیں نہل روٹی کی خاطر ان کی غلامی اور محکومی اختیار کرنی پڑے کوئی صاحب عقل و ہوش انسان اس پر کبھی رضا مند نہیں ہو سکتا اس پر وہی رضا مند ہوگا اور مطمئن ہوگا جس کی عقل کو معاف کر کے اسے ہوش سے بیگانہ بنا دیا جائے یہ بات جو آپ کے دل میں اس وقت کھٹکی ہے باطل نظام سرمایہ داری کے حاملین نے اسے اسی زمانے میں بھانپ لیا تھا یعنی یہ کہ اتنی بڑی اکثریت کی محنت کی کمائی کو چند افراد لوٹ کے لے جائیں یہ اس پر کس طرح سے مطمئن اور راضی کیسے ہو جائیں گے کیا کیا جائے کہ یہ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے یہ بات باطل نظام سرمایہ داری کے حاملین نے اسی زمانے میں بھانپ لی تھی انہوں نے اسے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ انسانوں کی اس قدر کثیر آبادی کو ڈنڈے کے زور سے اس پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی ان کے حوالے کر کے خود محتاجی اور معقومی کی زندگی بسر کریں اس لیے ضروری ہے کہ ان پر اس قسم کا ہپنوٹزم کیا جائے جس سے یہ ہپنوٹسٹ کے اشاروں پر چلیں اور وہ کچھ کرتے چلے جائیں جو وہ انہیں حکم دے یہ ہپناٹسٹ مذہبی پیشواؤں کی شکل میں سامنے آئے قرآن نے انہیں حامان کا لشکر قرار دے کر بتایا کہ دسیسہ کار مقدسین کا یہ طائفہ کس طرح اپنی سحر انگیزیوں اور فریب کاریوں سے عوام سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کرتا رہتا ہے اس کے لیے ان کا نہایت مؤثر حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد اپنے مقاصد اور مفاد کو اقام خداوندی کہہ کر پیش کریں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جہنم کے جلسا دینے والے عذاب اور قبر کی استوا شکن مار سے ڈراہتے رہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے اس قسم کے عقائد وضع کیے دیکھیے اب یہ افسانہ تقدیر کے افسانے سے جا کے کیسے مل رہا ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے اس قسم کے عقائد وضع کیے کہ امیری اور غریبی سب خدا کے ہاتھ میں رزق کی بست و کشاد اس نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں وہ جسے چاہے بے حساب دولت عطا کر دے جسے چاہے مفلس اور محتاج رکھے لکھوں کخ کر دے ککھوں دخ لکھ کر دے مہاراج رنجیت سنگھ جو ہے کے ایک ایک دانے پر ہر شخص کی مور ہوتی ہے کسی کو قسمت کا لکھا اور تقدیر کا نوشتہ کہا جاتا ہے جسے بدلنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں جو شخص اپنی مفلسی اور محتاجی اور دوسروں کی دولت و سربت کے خلاف زبان پر حرف شکایت لاتا ہے وہ خدا کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس سے بڑا جرم دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ راضی برضا رہنا چاہیے اور جس حالت میں وہ رکھے اس پر صبر شکر کرنا چاہیے اب آپ نے دیکھا برادران عزیز کہ وہ جو تقدیر کے عقیدے کو جزو ایمان بنایا گیا تھا اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا اس کا جذبہ محرکہ تھا نظام سرمایہ داری کی گرہوں کو مضبوط کرنا یعنی مینج کش عوام کو ایسے ہپنوٹزم کی